اصل <سؤال> ماننا ہے جس ماننے کے جس مخلوم کے لمبا آؤں میں اس کا نام ہے پردہ پردہ اس کا پردہ اس سے پردہ حجاب تو ہزاروں ہے یہ بھی ایک حجاب کی قسم ہے پردے کی قسم ہے یہ چادر اور چار دیواری یعنی جس مضمون میں سچا آتا ہے اس پردے کا ماننا کیا ہے وہ کون سا پردہ ہے وہ کون سا ہجاب ہے کس کے لیے ہے اور کس سے ہے تو یہ خصوصاً چادر اور چار دیواری کے الفاظ جو ہے یہ جس مخہوم پہ درازت کرتے ہیں تو وہ مخہوم ہے مومنا عورت کے لیے لکھنؤ مومنا عورت کے لیے جا جسم کے قرضے کا انتظام چار دیواری اسلام کے حکم کی فرما برداشت چادر عورت واسط اور چار دیواری عورت واسط چادر کا بھی حکم مولا معاملہ چھوڑنے فرمایا چار دیواری کا حکم بھی معاملہ چھوڑ یعنی یہ مومنہ عورت واسطے یہ خاص امخاص بولے جاتے نے بھائی مانگ دودارا سے پیروں کا جننے اور جو تسلیم سے جو مانگے کے لیے ہم نے گزار کی اندازی ہے یہ مانتے واپس اور چار دی بازی کا اللہ کی کافی دار عورت واسطے حکم میں مسجد اور تو مسجد نے آنے سے روک دیا تھا یعنی کہ وقت بدلے معاشرہ ماحول تبدیل ہو جائے حکم تبدیل ہو گیا دورے حاضر جڑے وہ فتوہ دیتے ہیں کہ اس وقت واجب نہیں پل کا حل ہو چکا ہے کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دی اسلام کسی ف گلام فتنے مکان آ اور فنے مکان بھی دینِ اسلام خاص واردا کوئی ہے اسلام فیتنے نہ دریا جی جی حکم آئے سر تچہر فرمایا والا تفرم سا سنا کے قریب نہ جانا سنا کے قریب نہ جانا یا بولا یہ کیا حکمت ہے سنا تو کرنا ہوتا ہے قریب جانے سے کیا ہوتا ہے یہ قریب جانا کیا مانا ہے فصلیں کام درم فرماتے ہیں اس کم میں حکمت یہ ہے فتنے کا مقابلہ جرم مٹایا ختم کی سال درخت ہو گئے چاہتے ہو چاہتے رہو چیتن کا مہینے کو دینی کرتے رہنا اگر ختم کرنا ختم کرنا طریقہ یہ ہے کہ جڑ بتو ختم ہو جائے آئندہ کھتے تو اسلام نے بنایا ہوا لیکن جو قیمت کچھ نہیں ہوئے کر بڑا اگر میں اس گل کی ترجمانی نہیں اس آپ کی زبان جو ہے آج گشمائی گنجائش فرمان بات اللہ اقبال مردار ہوا ہے مردار ساری فربائی اگر میاں صاحب ہوتے تو فرماتے مثلا یہ کہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اپ نے نہ سردار سی کہ اللہ نے فقیروں کو سن لیے سبحان اللہ فرمائے فرمایا کہ تو خود دنیادار دنیا دنیا دار دنیا پتا ہے کوئی بڑا فٹ منس ورگا ساتھ سوا رکھنے والا اپنا کمی کن کرے کمی کن کرے بیگ کو ماننا ہے محمد الرسول <سؤال> اللہ یہ طرح کہ کے رسول کو محمد باپ کو مانتے ہیں ممبر اسی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں शराब पर अपना किरदारेख रही है अपने घर का माहौल वेख लीय अपन बीजियां अपनिया औरतों का चाल चलन वेख लीये उन्होंने चाल चाल वेख रही, रही, रही, रही, रही वादे द नहीं लेके ले पैगा اس سی گریش جی نا پسند اپنے ماسو والا سونے سونے محمود نے پیارے فیم اسلام اسلام نے اسلام دین مدد فرما اللہ <سؤال> یہ مطلب قربان جمع مولہ سونے میں مخلوقی قدر اور جدام دیواری آؤ گے ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی آہ! آہ! لگے افسوس سن قدر نہ آئی اصی نہ سڑے نصوب ساڑے او بھی ایسے پرائ چار دیواری کامیاب سونے نبی نفرے اللہ ہو گئی سونا گا دو بڑی محنت منگلے بڑی محنت قربان والے گروان جمع مالی بچہ چادی کا مخروم نظام ختم ہو اگر پوری دنیا کے فطرے چار حصے کر لیا جائے تو فرمائیے تین حصے زم ہے تین حصے فطرے عورت دی وجہ عورت دی بے پردگی دی وجہ عورت دی خاشی اور رنگانی دی وجہ عورت دی بے چاہوں سیمت دی وجہ یہ عورت اللہ دے حکم سے عمل کر رہی تھی اپنے آپ رکا لیں گے اپنے اپنی لیں یہ عورت کا فیتنا ہی جا سیبوں جنت اور بے پردگی کی وجہ عورت اگر ختم ہو جائے تو بزور فرما ہیں دنیا سے بھی حصے فیتنا اٹھ جائے اور جو ہے دلچسپ موجود اسی پریشان ہے وہ ایک دن بندے تباہی نے بربادی کے سوال والے جا رہے ہیں وجہ کی ہے پتا لگے گا وجہ کی ہے سب بتی ہے فرماتے ہیں یار اجدے ایک لوٹے میں ہے دوسرا کہا کی بات ہے میں پھر چملا یہ ترقی نہیں یہ تنظو نہیں جی سمجھا ہوگا نا سمجھ آ گئے اقبال فرماندہ نے فرمایا para mi نسیبر یہ ترکی نہیں ہے ترقی دمیاں فیصلہ دمیا میں سوال کا جواب لگ <سؤال> رہا سا <سؤال> مینو <سؤال> جواب <سؤال> نہیں پہلے میں پھر فرنے جی بات بعد کیوں پریشان ہے مایا اس کی روش جو جب دقبال نے God will be ترقی کر رہے ہے یا ڈوب رہے ہیں بولتے نہیں پچھلے ایسے ایمان اسلام کی ترقی کر رہے ہیں یہ دل بدل پیچھے جا رہے ہیں ترقی کر لیے دنیا کی ترقی اور دنیا کی ترقی کا فی مومن کی ترقی دین ایمان اسلام کی ہوتی ہے مومن اس وقت اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ جب وہ ایمان اسلام میں آئے دن بڑھتا جائے آئے دن بڑھتا جائے اور آئے دن اسلام اور ایمان ایمان میں مضبوط ہوتا جا جائے یہ ترقی ہوتی ہے مومنٹ مومن بے دنیا تو ہے سبحان اللہ اپنی جی شرام سے محبوس ہوتا ساتھ منیا تترو مارک ہو گیا سیاح گئے تعلق دے دنیا دا پہلا قدرتی ہوا جی یہ مطلب عورت صرف سرا سبب بھی نہیں بن رہی کتروبارک سبب نہیں بن رہی چاہیے جانا دیا جان جائے کرنے کتوں بار ہر چوک مریا پیا ہوا جبان چیرا بھرا پڑھیں اور خدا دیا بند دکھی کمانے جان پیا ہو سونا جبانیاں شاید ہو بچا جائے گا ختم ہو پتروان کا دربارہ بند فرما جائے آبے والی گرسوگی آپ نے لڑائیوں کا دربارہ بند فرما جائے تین کی پتا ہے سن گری کے پکوڑے لائن فکیر دو لائن بھی یار جہ آنے جی اج آنے یہ سمجھتے ہیں کہ دور کی برکت کیا ہے اسی لیے تو زمانے کو بولیے ہے بکوڑے چلاو گاج سمجھا اللہ فکیر فروغ کل بنا میرے کو میرے پکوڑے نہیں بنے فکیل لے کے یاد رہے میرے کو گھر پوری سمجھا دیتا فکیل فرما رہے وہ خدا دیا بندہ اللہ نے چوکی زمانے کے قریب بنے دور ہو گئے لیکن اس وقت رہو بھی نہ ہو، بے نہ ہو اور مار جاؤ حکم شریف دا سونے دا حکم ہوں جب حکم اترے آئے ہاں بنا لے کا پیر تب تا پیر جڑا تے والی جنہاں لوکاں نے شناں نکلے سی اوناں کو غالب شریف نے تے اینمر लोग कहते हैं क्या पढ़ता और दे नहीं उसी अगर मौला ने पसा न फरवाया سارے مسالی آگے آدھے حسین وال محبت حسن پاگ محبت سے آگے ارے بھائی بات سے آج بڑھانا نہیں چاہتا عاشق کے لیے ضروری ہے وہ محبوب کے قدموں پہ چلتا ہے اور جو عاشق محبوب کے قدموں جس عاشق کو محبوب کے قدموں پہ چلنا نہیں آتا وہ کبھی عاشق نہیں ہو سکتا فاصل تو ہو سکتا ہے اور جو خاتون نے جنگ کی گھر سنا دلا نظیر ہے کیا مسان ہے اللہ سنا تنگ میرا جنازہ چلایا وہ نہیں دنیا درج پابندی کی, کی میں جی سنا دینا مولا نے دنیا کے جان کیتی کی جان قربان کی شرد جیزت دن ہوئے گا منادی واقعے منادی اپنے سب چھپارو لکی جی نیسرے کی ہوش ہی نہیں ہوگی نقشی نقشی نقشی روایت میں چھوٹی کے تن پہ کپڑا وہ سن جو ایا ہے نا اتا ہے 70 بار تک پسینہ छाड़ جائے گا اللہ 70 اور مشکل بھی ہے ہم ہے تو جو ہے سبحان اللہ کوئی گارا سواس کرنے کے میں اثر مصوب ہوا ہے تک پہنچانا ہے اپریل نہیں ظاہر ہوتا تو جو ہے نا سبحان اللہ اور بار بار سے پسینہ چل جائے گا کسی بھی ستر ہزار رولا ملیا سی پہ رولا جی بڑا حدرتاہ معاملے بھی حدرت بیٹھیا جناب ایک آسمانوں جا چڑی لوگوں نے دون دے دین کے جو خاتون خاتون جنت کی بچانے کے لیے اپنی بیٹی کا ہوش نہیں ہے جنت کی سب نے آ نکلا ہے شرم نہیں آتی سب جو ہے بھرماری گل سچی کی سر دوبھی لگے مال کرے میں کہنے گا ضرور ہے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے اپنی بیٹی اپنی بیٹی وہ تو مغرب میں بیٹھی ہے وہ تو یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم نہیں رہی ہے اور فادر و دشہرا کی بات کرنے آیا اسے کوئی دوسرے وادہ نہیں ہے جتنا پرور لوگ جتنا اٹھانے والے <سؤال> عالم اسلام میں جتنا پیدا کرنے والے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے پورا کی کسم جس جن کو ہاتھوں میں جنمت کی پکڑی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو چھپاتے ہیں اپنی بہن کو چھپاتے ہیں اپنی ماں کو چھپاتے ہیں اپنی پیڑھی کو چھپاتے ہیں ہاتھوں میں باز جنت تو وہ ہے کہ جن کے پردے کا استعمال مولا نے حسر میں بھی نہیں تجھے شرم نہیں آتی یا دور جنت کی بات کر رہا ہے اور تیری بیٹی گہروں کے ہاتھ میں ہے اور لے لے جا رہا یہ باز کتنا پروانا صحیح معنوں میں آج وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے نقشے کرم سے رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ماشا برابر بھی اسے اپنے محبوب کے لاب سے نہیں ہٹاتے اپنی ہمیں پاگل بنا رہے ہو ہمیں سبق पढ़ा رہے ہو یہاں بربر لوگ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بین کے مہینے خدا سا مقابلے کہتا ہوں جوڑے ہمارے بینڈ کلاس میں بول رہا ہے وہ ہمارے بینک کے نقشے قدم پہ چلتا ہے اپنی عزت ہے ان کے ہاتھ میں تم لوگوں کو جنرل کی عزت پہ سمجھ پڑھا رہے ہیں باب میں پیرا سلطان اللہ فرو <سؤال> آجی <سؤال> Subhan Allah Subhan یہ حق کی بندہ کیا ہوتا ہے میں سونے میں اللہ کرے شرما دے ہے تاکہ پتہ لگیا کوئی قدم چل کے جائے دی رحمت دس قدم چل رہی دو چلے وہ رحمت بھی قدم چل رہی چل کے بپا ایک باری میدان جا کر گروان جاؤں ہاتھی چڑ گئے اپنی تعلیم نل بیٹھے ہوں اپنے آوجرات بھی اپنے سمان میں سبق نیٹے ہوں اپنے مساجر میں سبق نو بھول بیٹھے ہوں پیرے اچھا فیصلہ تیرے رہے آپ ایک ہے تھا پورے جنگ کی عزت اور ایک ہے آج آج بازاروں میں بازاروں میں بازاروں میں رلنے والی اپنی عزت کو رلانے والی اور اپنی عزت سچی دس کوئی بھی ہوگئے کوئی بھی ہوگئے بعد میں میری ماں پہن ہو گئے بتا جب اللہ علی جی کوئی اہمیت کوئی عزت ہوتا ہے اے اے اے لیکن لیکن ہم ہی مسلمانوں نے ہم ہی مسلمانوں نے ہر جگہ لکھ کے لگایا لیڈیز کا احترام ہے لیڈیز کا ہے یہ لیڈیز کیا ہے اسلام میں لیڈیز نہیں ہوتی اسلام میں مستورات ہوتی لیڈیز لیڈیز یہ مغرب کی ہے یہ اسلامی مغرب کی ہے اور یہ پیارے مغرب کے رہنے والوں کی تہذیب کو قبول کرنے والیوں کو لیڈیز کہا جاتا ہے اسلام میں لیڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اگر بھی پاکستان کے پیچھے چلنے والی جاؤ لٹرین بورڈ لگے ہوئے یہ لیڈیز کے لیے یہ مردوں کے لیے وہ ہماری خود پرتا ڈال تاکہ تاکہ ماحول بھی خاموش رہے بھائی لٹرین وکرین کٹہری اچھا سچی اسلام کے ساتھ تماشا نہیں ایک دن ہیں وقت تھوڑا سی نماز پڑھنا سی ہے جدھر مرد سارے کٹے ہو گئے مرد والے میں روک کر رہا لےڈیز میں لیں بکھری دفتر ہیوارا دین اسلام کو نہ بناؤ اگر نہیں چلتے تو دست بازار ہو جاؤ صاف کر دو ہمیں دین پہ نہیں چلنا ہوگا اور اگر چلنا ہے کلمہ پڑھ کے لوگوں کو دھوکے میں مارے ڈالو سال میں پڑھا ہے میں اپنے وقت میرے پچاسی میں چھ بجے شروع ہے اسلام <سؤال> باد اسلام باد اسی واسطے کہ منڈ تمام مک جا ختم ہو جائے بتا سونے سونے محبوب نے مخروت ریام بھی من شروع کر دیا بکھر بکھر ہو جاؤ سونے آج کی ترقی آتا جو کہ جسمی مرضی میرا جسم میرا جسمی مرضی وہ سو لوں گا اور پھر حساب لوں گا جی امانت نہیں تو پھر تو حساب نہیں بن میں کہنا چاہنا اج دیا ترقی یافتہ بیبیاں کہنا چاہوں کوشل لو شرم و حجاب کرو اسلام کے آنے سے پہلے تمہاری کیا حصہ تمہیں سمجھا کبروں میں کاٹ دیا جاتا جس برکت سے تمہارا وجود ابھی بات ہی ہے مہربانی کر کے تھا وجود بچا گیا یہ جا کھانا انہوں پونک سارے نعا لگیا نارا لانا مطلب میںرایا تو عورت دیکھی ہوا دو بندے سے چنتھارا دو بندے سے ایک شراب کا آدی اور دوسرا نے مدایوشے کھینچے انہوں نے دور نہیں کھینچنے میرے سونے برباد مدایوس ہو گئے کہ جن عزت سے کوئی خیر تاخیر ملتے دشمنی جی اور شلت نہیں مرد کی عورت کی شہ شادی کو سے کچھ <سلام> مولا سو میں نے بی پی واسطے پردار رکھے ہے اللہ دل فقیر اللہ دل فقیر بھی زبان نال سمجھانا ہاں جس کو مسل الدین کہا جا ہے مسل الدین شیخ شادی شیوا جی فرایا مولا <سلام> سونے پر سمندر کے دریا کے کنارے لگے ہوئے سن سا جربے والی دو ٹوٹیا چ بڑا ہوں کنارے ضرور لا رہے تھوڑا رہا بند ہو گئے نی بن سیاد ایسے بہادر کیوں بند ہو گئے جمنے قوم اج آ ترکی ڈرامے پاگل ہوئی پیے موبائل منہ لانے چوبیس گھنٹے کی تاریخ دیکھ رہا اسلام کی شرم نہیں آگ تھی آپ کیا یہ کمی نہیں کیا دی اور بہادر نوجوان شیر سلے دراریاں بھی نہیں یہ سراچی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش یہ کوئی اسلام کی تاریخ نہیں ہے وہ کیا تاریخ ہے جو انسان کو نماز بھی چھڑا دے ایک پوت بنا دیا اپنے ہاتھ دے بے تاسی اسلام ہے احساس نہیں ہوں عظیم سردار شخصیت تم پوت نشو دے رہے ہیں بناب دوبارا نہیں کردی اچیا تربار تربگار نہیں ہوں اسی دعا کرے مولا سونا سالا سن دور اس کی قدرت سے کوئی دور نہیں ہے وہ دکھا سکتا ہے وہ کچھ نہیں ہوگا ترکی والے نے کسی نظریے نال نہیں بنایا لیکن یہ صحیح نہیں ہے جان جنہ جنہ بے بے جی ظلم ہے ماوا میرے خاصی عثمان کی ماں وی ساری چہرے تاریخ نہیں فلم سرکار شرط پیش کیا جا رہا ہے مسلمان دور نہیں اٹھائی آج تمہارے خاصیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اص بڑے شوق کرتے ہیں سن اگر خیمیا میں اگ لیا سر کدی بال یہ وہی وہ لوگ نہیں ہیں یہ پیسے کمانے والے دو ٹکے کے یار لوگ ہیں یہ شرم کی تاریخ نہیں ہے اگر نے حملہ کر نا میری سچ بچا کے سامنے خو آ گیا پیچھے اتراغ ہوئی میری پتا تو لگ جائے نہ چوٹ کے خیرت من میری گل نہ اعتراض نہیں ہوگا جہاں پہ کرام ہی نہیں وہ اپنا راہ سام چاہے سالتی اسلام کا ذکر کیا بدن کرنے کی کوشش بدنم کرنے بھی ترکی والے بھی سمجھ نہیں آئی کہ سامان یہ خود برغلہ رہے اور نے اور سب دن کے ڈراموں بنا کے خاص